جی <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروع ينخفنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مبهل له ومن يرضله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله اما بعد فاذكروا الله يذكركم وشكروا الله يزدكم، بسم الله الرحمن الرحيم مرضكم من من ما لكم من ثم ما كلن الذين هذا خير الله تعالى وقال وقال الله صلى الله عليه وسلم من را منكم منكر فليوجه بيديه فللمسيف فبالساعي فللمسيف قلبي وذا ذلك الاو في الايمان وقال الله تعالى اوه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوه الله تعالى الى جابر عليه السلام ان القلب بذن الكذاب كذاب له قال يا رب النسيم اودك فلان لمن يا سفتر فتائي قال وقال قلبها عليه فين وجهه دمتمار سيادتك صلی النبی القریمن اپنے آیت میں نے پڑھ لیجیے حادث مباحثہ پڑھ لیجیے یہ ہے کہ انہیں ایک ایسی جماعت کرنی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور یہ لوگ پورے پورے کامیاب ہوں عی شریف منوایا گیا کہ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو زبان سے روکے زبان سے کے خلاف کوشش کرے زبان سے کر. نہیں ہو سکتا پھر دل سے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اللہ کا ضف المان ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے جدید پڑھی کو مرمایا گیا کہ اللہ السلام کو وہی وہیجی ہم عمر کیاسلام کو اسلام فلاح بستی کو رک کر وہاں پر ایک بندہ آپ کا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ اور مافیت نہیں کی بستی کو رکھنے کو, کو کم ہے اس میں ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے پڑھا ہونے کے برابر بھی ملا نہیں کیا فرمایا اس کو بھی غرق کرو اور بستی کو بھی غرق کرو اسے غرق کرنے کے جاؤ تم حکم جا سمکھن دیا جی اسلام نے ذا حکم ملا کے اس کو بھی کرو اور بستی کو بھی کرو کیونکہ برائی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی ناگواری کا سر دینی آیا نہیں کرتا رہا ہے. لیکن جو ایمان کا دوسرا شعبہ ہے بغض اللہ اللہ کے لیے نفرت دعوت اور بغض بگوز وہ اس کے ایمان کو ویسا نہ کرتے اس کے بغض اللہ نہیں اللہ کے لیے برائی سے برے لوگوں سے اداوت رکھنا برائی سے دعوت رکھنا اور برائی کے مقابلے میں کھڑا ہونا آواز نہیں آگے بٹھ سکتی نہ کچھ مطلب برائی سے برے لوگوں سے باطل سے نفرت نہ ہونا عداوت نہ ہونا یہ بات جو ہے یہ اس کے پاس نہیں ہے نہیں تو کر رہا ہے نہیں برائی کی اور عداوت نفرت تو اس کا آدھا ایمان نہ کر سکتی آد ایمان تو ہے آدھا ایمان نا کس کیونکہ بہت کی ہے ایمان کا کسا ہے اللہ کیلئے اللہ کے محبت ہونا اللہ سے محبت ہونا اور وہ بہت اللہ بہت اللہ, بغض اللہ کیلئے کہ اللہ کے لیے نفرت دعوت بھی ہونا یہ جی بھی ایمان کے ضروری تقاضوں میں سے تقاضا ہے برائی کے خاتمے کے آدمی کی آدمی کے جذبہ ہو برائی کے خاتمے کی آدمی کی نیت ہو برائی کے خاتمے کی آدمی کی کوشش ہو ہاتھ سے زبان سے دل سے دل سے بنائی کا روکنا اسے نفرت کرنا ہے دعا کرنا دل سے خاص نہ دینا ان کا یہ دل کے قوت کا استعمال اور زبان کے قوت کا استعمال ہے کہ زبان سے آگاہ کرتا جائے لوگوں کو جس وقت میون کی وفات ہو گئی جناب بابر کی وفات ہو گئی اکبر ایسے حال میں چودہ سال کی عمر کا رہ گیا اور کوئی تک نشین کر دیا اور چودہ سال کا لڑکا اس بیچارے کو کیا پتا ہے اور کو چند وفات پرست گزرا اور چند مفاد پرست مولوی ٹکڑ گئے مفاد پرست مولوی اور علماء کے زرا انہوں نے سے کہا کہ ایک ہزار سال گزر گئے ہیں اور ہزار سال کے بعد تبدیلی آیا کرتی ہے تو تو اب تو سن کے بادشاہ ہے فرماروا ہے تو, تو دن میں تبدیلی ہے اور سب نے مل ملا کر اکبر, اکبر کا دین اللہی ایک نیا دن منا لیا نام صلاح رکھا اکبر کا دین اللہی جس میں نماز بھی ہے اور سورج کی پرست بھی ہے اور اس میں جو ہے تو ہندوانہ رسوم کو ہندوانہ کاموں کو اس کا داخل کر کے ایک چیز کا مربع بڑھا کر سامنے رکھ دیا کہ حکومتوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے ان کے نزدیک کا اہم کار اپنی حکومت پر چلانا ہوتا ہے خواہ جن کا کوئی ہلیا بگڑ رہا ہو اس کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے ویسے آ کے ویسٹ حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی ہندو بھی راضی ہوں گے مسلمان بھی راضی ہوں گے نوجب اللہ بادشاہ کو نمائندہ ہونا چاہیے وہ اگر حکومت دیا تو گائے کو خدا ماننے پر بنتی ہے تو گائے کو خدا مان لو نوج بلّہ اور سورج کو پوجنے پر بنتی ہے سورج کا پوجنے کا مخصوص حکومت ہے وہی گلاخر تو ہے نہیں اکبر کا دین لائق شروع کیا اتنی, اتنی پوری پہلی حکومت اتنی مضبوط حکومت اتنے اس کے معاشی وسائل اتنا خارج خارج، اس کا اسلیہ لشکر فوجیں ساری کی ساری چیزیں اور ان کے خلاف اس بات کے بزرگ ہے شیخ احمد رنزی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں مجدانی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں شیخ احمد حمیر رحمۃ اللہ علیہ مجد الفانی رحمۃ اللہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں انہوں نے کام شروع کیا نہ میڈیا ان کے پاس ہے نہ ٹیلی ویژن چینل کے پاس ہے نہ اسلحہ کے پاس ہے نہ پیسہ کے پاس ہے سارے بادشاہ بچاک پاس آج کل لوگ کہتے ہیں ان وسائل کا اختیار نہ کیا گیا دن کیسے پہلے اس وقت سارے وسائل بادشاہ کے پاس فوج اس کے پاس ہے پیسہ کے پاس ہے انتائی ذہین فتیم مولوی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اس کے جو درباری درباریوں نے دین رائے اس کو بنا کر دیا ہے کیا کیا نام ہے ابو <سلام> الفضل الفیضی ابو الفضل الفیضی ابو الفضل کی تفسیر ہے طف... سات ساطحل الحام عربی کی تفسیر ہے یہ اس سے جو اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں پوری تصویر لکھنے میں جس میں کسی پر رکتا نہیں آتا خاخ خا زال کوئی نسخے والا لفظ اس میں استعمال نہیں ہے تاریخ بینک کل میں شریف تاریری بین کوئی نکتہ والا لفظ نہیں آیا تو تاریری بینک کے طور پر اس نے تصویر لکھی ہے میرا خیال ہے پشاور کی کسی لائبریری میں نہیں ہے میں نے پہلی بار ہندوستان میں سہارنپور کے دارالعلوم کی لائبریری میں پہ کی اتنا قابل آدمی جو پوری تفسیر بغیر نقطے کے الفاظ کو عربی زبان میں سے لے لکھ سکتا ہے اس کی ذہانت کیا دانا تکبر کے ہاتھ میں فوج اکبر کے ہاتھ میں اسل اکبر کے ہاتھ میں سارے وسائل اس کے ہاتھ میں اور سے مقابلے ایک آدمی کھڑے ہیں شیخ احمد سرمی رحمۃ اللہ علیہ سوائے حق کی طاقت کے دعا کی قوت کے اللہ کے سارے کے اور کچھ فاصل نہیں ہے اللہ کا سہارا ہے کہ اس کا دین ہے حق کی قوت ہے تو حق دین ہے اس کو میں نے بیان کرنا ہے اور اللہ کا آسرا ہے کہ اب جو بھی اس کے لیے وسائل چاہیے اللہ کرے گا جو خطرات آئیں گے ان کی بھی فارض اللہ کرے گا انہوں نے عوام میں حکومت میں چاروں طرف کام شروع کیا اور رت کرتے کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک کے اکبر کی جب موت ہو گئی تو جہانگیر نے تو ایک قدم آگے اٹھایا اور اس سے شیخ احمد سردی رحمت اللہ کو گرفتار کر کے گوالیار جیل میں ڈال دیا گوالیار جیل میں ڈال دیا اور خالہ والوں کیا ہے جیل میں کھانا مل رہا ہے بس باقی اللہ اللہ کرنا اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کھانا مل رہا ہے ان نے کام شروع کیا جیل میں جرائم پیشہ جو لوگ آئے ہوئے تھے اللہ تو باعث ان پر فضل فرمایا ان میں سے میرے صالح کار اللہ ولی ایسی تربیت نہیں تو شیطان کا منصوبہ اور نہ کامیاب ہوا کہ خان تک جیل میں ڈال دیں گے تاریخ ختم ہو جائے گی اور, اور, اور زور پکڑ گئی وہ جرائم پیشہ لوگ جن کا ضرورت اور جوش ہوتا ہے ان کی زندگیاں بدل رہی شہ احمد رنظی اللہ کا کام اتنا بڑا ہوا تھا کہ اس کے اس کے جرنیل ان کے حلقہ ارادت میں داخل تھے آگرہ سب نے مل کر مابس کے ساتھ مشورہ کیا جو کہ صوبہ سرحد کا اور افغانستان کو اور کشمیر کا گورنر تھا اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ اللہ والے جن کے ساتھ ہمارا بیعت کا تعلق ہے اور جو کہ ہدایت کا مظہر ہیں اور اللہ کے خاص تعلق والے بندے ہیں اور ان کو بادشاہ وقت میں گھر میں ڈالے ہو گئے کیا کریں گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر کی طرف جا رہا تھا جہانگیر لاہور کے بعد جو ہے تو محمد خان نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے مجھ سے موزودی بچے آبور کے اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی کہ اتنے گورنروں کے ہرکا ارادت میں شامل اتنے جن شامل لیکن انہوں نے اللہ کے سارے سارے کو نہیں اختیار کیا کہ میرے لیے پکڑو اس کو یا کچھ کرو یہاں تک کہ اس کو یا اس کی بیٹی کو حضور صلی میں زیارت ہوئی اور اس کو آپ نے بتایا کہ اس آدمی کو اب تمہارے باپ نے جیل میں ڈالا ہے وہ ہمارا خاص بندہ ہے اور تو بتاب ہوا جیسے نکلا آیا بیت ہوا تو بتا ہوا اور اکبر کے دینی لائی کہ اس نے خاتمہ کیا اور خاتمہ کرنے کے بعد جو تاریخ مرل جہانگیری مشہور ہے تو یہ اس کے ادر کے فیصلے اس کے بعد کہ ایک اللہ کے بندے نے اللہ کا سارا لے کر حق ہاں کو زبان سے بیان کرتے ہوئے ان کو پھیلانے کی کوشش کی یہاں تک کہ اللہ تو بارو کے تعالیٰ کی ذات جلال سے اپنی دعا کی قوت سے اس کے دین کے خاتمے کی منظوری کرائی اور حق کا بول بالا ہونے کی منظوری کرائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی, کی جاری سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء انبیال مسلاق صحاب جو آتے ہیں وہ بغیر وسائل کے ہوتے ہیں بغیر کتم کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک دین کا کام کرنے نیک بندے ہی ہوتے ہیں بغیر وسائل کے ہوتے ہیں بغیر چیزوں کے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک صعال ان کو بغیر وسائل کے بغیر چیزوں کے غالب کر کے دکھاتا ہے جی نے حق سے یوز رہا جی نکل گئی اللہ ذات ہے جس نے دجا رسول کو ہدایت کے ساتھ اور جی حق کے ساتھ تاکہ اس کو سب دنوں غالب کرے یا اس کو لے کر حق طریقے کے مطابق محنت ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے تو آخر وہ بات غالب بہت تک ہے جب سے امریکہ کی بمباری شروع ہوئی ہے دنیا اسلام پر اور کچھ تو خون شروع ہوا ہے اس دن صحیح قبول اسلام اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد امریکہ میں زیادہ ہوئی کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا لگا ہے وہ اس بات کے سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ سارا ظلم کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے حق بجانب کردانا جائے کیسے اس کو جسٹیفائی کیا جائے اگر یہ حق بجانب نہیں کردانا جا سکتا جسٹیفائی نہیں ہو سکتا تو سوائے اس کے اور بات کیا ہے کہ باطل جو ہے وہ حق کے خاتمے کے لیے آگے بڑا ہے اور اس کو دوبارہ دبانا چاہتا ہے تو اس باطل کے خلاف ہم اس حق کو کیوں قبول نہ کریں اسی جن سے قبول اسلام والوں کی تعداد میں اضافہ ہوں اور یہ بات ہوتی رہے گی کہ باطل جتنا بفرے گا جتنا ابھر کرائے گا جتنا اس کا ظلم زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا خاتمہ قریب ہوگا لہذا یہ ڈر جانے کی یا خوف کھانے کی باتیں نہیں ہوتی ان میں آدمی ڈر جائے ان میں خوف کھا لے اور ان کے آگے میں ہتھیار ڈال دے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے ان کا خاتمہ قریب وہ خاص ہے میں نے آپ نہیں کرنا وہ اللہ کے تعالیٰ کی آواز ڈاٹھی اس وقت چلتی ہے وہ جس وقت جس وقت انگریز چھا گئے ہیں بڑے شدیر پر وہ برما سے لے کر یہاں تو خام تک ساری اس کی حکومت تھی اور کہتے ہیں کہ تاج برطانیہ پر سوئ غروب نہیں ہوتا اللہ پاگن میں سی کھڑا کیا ہٹلر کو ایک کافر کو کھڑا کر کے دوسرے کافر پر جو پھینکا تو اس کے اندر کسی امت نکال کر رکھا اور ان کی قوت اور زور کو جوڑا گیا تو اللہ کے بازی ساری دنیا چاندے شاید کی اللہ پاک کسی بات کو کرنا چاہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس میں کمی کوتائی جو ہوتی ہے وہ نصول و شرائط کو پورا کرنے میں ہوتی ہے جو ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے کہ گناہ اور معاشیت سے تو بتائے ہونا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور حق کو پھیلانے کے لیے حق کو پھیلانے کی کوشش کرنا اور اللہ تبارک سے مدد مانگنا ان شرائد کو ہم پورا کر لیں سب سے پہلے تو اس چیز کو میں اور آپ نے اپنے, اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. یہ شریعت قانون آئی دنے. بعد میں نافذ ہوگی پہلے اس کو کیوں اور میں اپنی زندگی میں نافذ کروں مجھے اپنی زندگی میں نافذ کرنے سے کسی کو نہیں روکا ہوا کہ میں اپنے سارے فیصلے شریعت کے مطابق کروں کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. تو سب سے پہلے اس کو خود اختیار کر کے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خود کو بتا دوں میں خود معاف... میں خود معاشیت کا رسیہ ماسیت کا گناہ کا شکار اور فاسق کو فجور والے علیہ کفر جو ہیں اس کے مقابلے میں غالب نہیں ہو سکتی بادل کا مقابلہ حق سے کیا جائے اور ظلم کا مقابلہ انصاف سے کیا جائے اور فض کو فجور کا مقابلے تکوا سے کیا جائے وہ فض کو فجور کو لے کر آئیں ہیں تو اس کے مقابلے ہیں تکوا کو لے وہ ظلم کو لے کر بڑھ رہے ہیں تیسار کو لے کر آ ہیں وہ کچھ تو خون کے رات کو اختیار کر رہے ہیں تناؤ سنگار آدمی بناؤ سنگار کو آگے لے کر چل آگے انسان سے گھاس کھانے والے نہیں ہیں ایک کے لوگ اس بات کے سوچنے پر اس بات کے سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ تم ظلم کر رہے ہیں تو ظلم گھاس سے بڑھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ آپ قریب ہے بس اس ختم ہو جائیں یہ سر کہ حق والے ان فرائض کو پورا کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے ان کے ذمے کیونکہ یہ اس کے بعد یہ الحجیہ کے بعد محرم شروع ہوا کرتا ہے تو محرم جو ہے یہ امر ابل معروف رہی علمکر اور اس کے لیے اسلامی حکومت کا قیام اور سنانے والی رکاوٹوں کا مقابلہ یہ ساری باتیں سناتی ہیں اس اور اس تین جمع جو تین انوانوں سے اس پر بات کیا کرتے ہیں پہلا انوان ہوتے ہیں امر بل معروف نہیں ہنمن کہ اس کے لیے کوشش کرنا یا اپنی ذمہ داری سمجھنا دوسرا اس کی کتنی قربانی دینے کی ضرورت ہے اس کے لیے امربانی تیسرا جو ہے اس, دل... اس کا پیغام جو ہے یہ کربلا شہادت حسین کا پیغام جو ہے مسلم سے لے کے کسی جگہ پہ پر بات کیا کرتے ہیں امر بل معروف نہیں ہنمنکر جو روح ہے شہادت حسین کی دنیا اسلام میں باطل مٹے حق غالب ہو اور معاشیت مٹے اور تکوا پھیلے اور ظلم کی حکومت کا خاتمہ ہو اور انصاف کی حکومت قائم ہو اس کی بنیاد امرد بالمعروف اور نیئر من کرو تو آج کا بیان بنیادی تھا دو, دو تین انشاءاللہ شاء اللہ اکثر فروخت من کرم ہو بجے دیکھ جو تم میں سے برائی کو دیکھے چاہے تو اس کو ہاتھ سے روکے اگر وہ نہیں کر سکتا خوب انسان نہیں تو پھر اپنی زبان سے کرو زمان سر کے خلاف سزا بنائے بولے سمجھائے لوگوں کو پہلے سفری اگر اس کو بھی نہیں کر سکتا تو دل سر کو برا سمجھے دل سر کو برا سمجھے اور دل سچ کے بٹنے کی دعا کرے اس کی کاحیت ندر کرے اس کا ساتھ نہ اور اللہ باغ نے زبریل اسلام کو وہی بھیجی فلانی برسی کو الٹ دے ان کا اس مطابق ایک بندہ ہے جس کے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی بنا نہیں کیا مطلب باک راؤ اس کو بھی لٹ دے اور بستی کو بھی لٹ دے کیوں یہ برائی کو دیکھتا رہا اس کے چہرے پر بل تک نہیں آیا اور رائے جو پڑی جس اس نے کہ تم میں سے کیا کہ ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو نیکی بلائے ان کو جو ہے اچھا باتوں کو حکم کرے اور بری باتوں سے روکے پہلی بات یہ ہے پل تک کو متنجد نہ ایسی جماعت جو خیر کی طرف بلائے خیر کی طرف بلانا چاہیے فضائل سنا کر بلانا ہوگا فضائل اور وعیدیں نے دو مضامین قرآن قرآن وزی سے بیان ہوئے فضائل اور وئیدے فضائل نیک احمد کے دنیا آخر کے فوائد وئیدے ہیں برے برے اعمال کے دنیا اور آخر کے نقصان تو یعنی انہوں نے خوب میں جو ہے تو فضائل اور وئیدیں سنا کر لوگوں کو ترغیب دینا تاکہ ان کا نیکی کا جذبہ بنے نیکی کرنے کا جذبہ بنے اور برائی سے روکنے کا ان کی ہمت دے گا جب یہ کام کچھ ہفتے کے لیے ہو جائے پھر ان کے اندر سجاوت ہوتی ہے ان کو برابر امر بالمعروف کہیں نیک کام کرنے کا حکم کریں کہ یہ کرو یہ کر سکیں گے اور جب نیکی پر پڑ گئے تو آپ برائی کے روکنے کا تیسرا قدم جو شروع ہو جائے گا برائی کو روکنا تو آسان ہو جائے گا اب آپ برائی کو روکیں تو ان کی سجاوت ماننے کی ہو جائے تو تین یہ قدم با قدم تین اسٹیپس میں تین قدم میں یہ کام ہے پہلے یا جن ہے تو بالمعروف ہے پھر یہ نہ ہونا ہے بارہ سلام علی توفیق کتاب فرمائے